خطبہ نمبر تینتیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ اہل بصرا سے جہاد کے لیے نکلتے وقت جس میں آپ علیہ السلام نے رسولوں کی بیست کی حکمت اور پھر اپنی فضیلت اور خوارج کی رزیلت کا ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن رحمان بن اللہ دخلتو على امیر المؤمنین علیہ السلام بذیقار وغو يخصف نعلا عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں مقام زیقار میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاصل ہوا جب آپ علیہ السلام اپنی نعلین کی مرمت کر رہے تھے فقال بھی ما قیمت هذه النعلا فقلت لا قیمت لا فقال علیہ السلام واللہ لا هي احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطل ثم خرج فخطب الناس فقال اپ نے فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی کیا قیمت ہے میں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں فرمایا کہ خدا کی قسم یہ مجھے تمہاری حکومت سے زیادہ عزیز ہیں مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے میں کسی حق کو قائم کر سکوں یا کسی باطل کو دفع کر سکوں اس کے بعد لوگوں کے درمیان آ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ان الله بعث محمدا صلی اللہ علیہ والہ و علی احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدین بغو فصا ط الناس حتى بؤاهم محنتهم وبلغهم من جاءهم فاستقامت قاناتهم واطمأنت صفاتهم اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث کیا جب عربوں میں کوئی نہ آسمانی کتاب پڑھنا جانتا تھا اور نہ نبوت کا دعویدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کھینچ کر ان کے مقام تک پہنچایا اور انہیں منزل نجات سے آشنا بنا دیا یہاں تک کہ ان کی کجی درست ہو گئی اور ان کے حالات استوار ہو گئے اما واللہ ان كنت لفی ساقتها حتی تولت بحضافیرها ما ضعفت ولا جبند و ان مسیری هذا لمثلها فلا ابقرن الباطل يخرج الحق من آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم میں اس صورت حال کے تبدیل کرنے والوں میں شامل تھا یہاں تک کہ حالات مکمل طور پر تبدیل ہو گئے اور میں نہ کمزور ہوا اور نہ خوفزدہ ہوا اور آج بھی میرا یہ سفر ویسے ہی مقاصد کے لیے ہے میں باطل کے شکم کو چاک کر کے اس کے پہلو سے وہ حق نکال لوں گا جسے اس نے مظالم کی تہو میں چھپا دیا ہے لقد ولو و كما انا اليوم میرا قریش سے کیا تعلق ہے میں نے کل ان سے کفر کی بنا پر جہاد کیا تھا اور آج فتنے اور گمراہی کی بنا پر جہاد کروں گا میں ان کا پرانا مد مقابل ہوں اور آج بھی ان کے مقابلے پر تیار ہوں الاول خدا کی قسم قریش کو ہم سے کوئی عداوت نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار نے ہمیں منتخب قرار دیا ہے اور ہم نے ان کو اپنی جماعت میں داخل کرنا چاہا تو وہ ان اشار کے مستاق ہو گئے تھل امر شربت مح وسابہ اکل بجرا وہ نہم تھکن عالیہ وہ حکن حل جرد و, و سمرا ہماری جا کی قسم،, قسم یہ شراب ناب سبا یہ چرب چرب غذائیں ہمارا سب کا ہے ہم ہی نے تم کو یہ ساری بلندیاں دی ہیں بگرنا تیغ و سنا بس ہمارا حصہ ہے